ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الذين يؤمنون صدق اللہ وسلم لوگ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھے ہوئے آئے کریمہ ان متقیوں کے بارے میں ہے کہ جو جن کے لیے قرآن ہادی ہے قرآن ان کے لیے ہادی ہے اور قرآن ان کے لیے رہنما ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار وہ حضرات ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور یقین لاتے ہیں ان چیزوں پر کہ جو نہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ کان سے سنی جا سکتی ہے یعنی کسی طرح سے بھی ہوا ظاہری اور ہوا باطنی سے وہ نہیں جانی جا سکتی اور نہ ہی جو ہے عقل کے ذریعے سے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے یہ ہے وہ غیب کہ جو حواس ظاہر اور حواس باطن اور عقل یعنی کسی ذریعے سے اس کو معلوم نہ کیا جا سکتا تو ایمان بلد کے معنی جو لغت میں آتے ہیں وہ تو اپنے آپ یعنی امن دینے کی جیسا کہ میں نے ارد کیا تو جو لوگ غیر پر یقین کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو عذاب سے امن دے دیتے ہیں وہ معمول ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کو مومن کہا جاتا ہے اور ایمان کے ایک اور معنی لغت میں آتے ہے وہ ہے یعنی مضبوطی اور بھروسے کے تو اب چونکہ مومن کو اپنی ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے پر اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے بھروسہ ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے تو اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے اور کافر کو تردد ہی رہتا ہے وہ اس طرح سے متردد ہوتا ہے اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو اس لیے وہ کافر ہی رہتا ہے وہ مومن نہیں کہلاتا اور جو ایمان لاتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ اسی لیے مومن کہلاتے ہیں کہ ان کو اپنے عقیدے پر مضبوطی سے بھروسہ ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ کو مومن کہا گیا ایمان لانے والوں کو مومن کہا گیا لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس لیے مومن کہلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے امن دے دیا اور اللہ تبارک وطالعہ اس لیے مومن ہے اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام مومن بھی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماعی گرامی بیان ہوئے ہیں اس میں مومن بھی بیان ہوا ہے مصب المؤمن المحیمن العزیز تو اللہ تعالیٰ مومن اس اعتبار سے اور اس حوالے سے ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لے آتے ہیں ان کو اپنے عذاب سے امان دے دیتا ہے اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے تو فرما کے متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں بے دیکھی ہوئی چیزوں پر تو اس سے ثابت ہوا کہ ایمان بے دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ہے تو شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہوں گے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعے سے پہنچا اور یقین کے ساتھ ان تمام باتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے ثابت ہو جائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ان واستوں سے اور یہ بالکل یقین کے ساتھ ثابت ہیں یہ باتیں ان باتوں پر یقین رکھنا ایمان کہ جاتا ہے اسی لیے ایمان کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ یقین رکھنا جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار دو عالم احکام اور تعلیمات لے کر آئے ہیں اور یقین کے ساتھ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا ثابت ہے تو ان کو ماننا ان پر یقین رکھنا یہ ایمان کہ جاتا ہے تو اب یہ کس سے ثابت ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہیں ایمان کا جز نہیں ہے اعمال صرف جو لوگ دل سے تصدیق کر لیتے ہیں ان باتوں کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ ایمان کہیات ہے اور زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے اس لیے کہ تاکہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر جاری ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر عقیدہ درست ہے اور دل سے جو ہے وہ تصدیق کرنے کسی شخص نے اب وہ شخص اگر عمل نہیں کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو بری عمل کرتا ہے تو وہ مومن ہے اور اگر کوئی شخص زندگی بھر عمل کرتا رہا لیکن آخری وقت اس کا عقیدہ بگڑ گیا تو وہ مومن نہیں رہا وہ دار شام سے خارج ہو گیا تو آمال زندگی بھر کرتے رہنا جو ہے یہ اور بات ہے لیکن دل سے تصدیق کرنا اور عقیدے کا پھر درست ہونا یہ ایک ایمان میں داخل ہے اور یہ حقیقت ایمان ہے تو اب آپ غور فرمائیں کہ شیطان کتنی اس نے عبادت کی ہے کتنے اس نے عمل کیے ہیں زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہیں کہ جس پر اس نے طاقت نہ کی ہو اور عمل نہ کیا ہو لیکن آپ دیکھیں کہ آخر ایک وقت کیا ہوا کہ اس کا عقیدہ بگڑ گیا اور حضرت آدم علا نبی نب علیہ صلاحت والے لیے جب اللہ تبارک مطالعہ نے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن وہ اکر کر کھڑا ہو گیا اور اس کے عقیدے کی خرابی یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہی, میں آگ سے بنا ہوں مٹی جو ہے وہ حقیر چیز ہے اور آگ جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے کہ لہٰذا میں اعلیٰ ہوا اور آدم جو ہے وہ ادنا ہوئے تو اعلیٰ جو ہے وہ ادنا کے سامنے نہیں جھکتا ہے اس بد وقت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے تو دیکھا کہ اس کے عقیدے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تو اس کی ساری عبادت اور اس کے سارے عمل اکارف ہو گئے اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توغ ڈال دیا اور وہ مردود بارگاہ الہی الہرا اور اس پر لعنت کی لعنت ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو اور وہ مردود ہے وہ رجیم ہے وہ دھکارا ہوا ہے وہ بارگاہ گاہی سے جو ہے دور کیا ہوا ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ عقیدہ جو ہے یہ اگر درست ہے اور اگر عمل میں کہیں نقص اور خرابی ہے تو اس سے وہ مومن ہونے سے خرابی نہیں ہو جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ فاصلے کو فارغ کہلائے گا اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد کی درستگی اور عقائد کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کا ہرگز مطلب کوئی یہ نہ لے کہ پھر عمل کی تو کوئی ضرورت نہیں نہیں عمل تو بہت ضروری عمل کا کرنا بہت لازمی بات ہے اب اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے اور عمل جو ہے وہ اچھے نہیں کرتا ہے تو پھر یہ شخص ایسا ہی ہے اور اس شخص کی مانند ہے اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے درخت تو لگا لیا لیکن وہ اس کے پھل نہیں کھا رہا ہے تو عقیدہ درست کرنے کے بعد عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے اب ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے وہ بھی یہاں پر میں تھوڑا سا قرض کر دیتا ہوں کہ جہاں ایمان کا بیان ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں یہ ہے ایمان تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا دار و مدار بے دیکھی ہوئی باتوں پر اور چھپی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے اور اسلام یہ ہے کہ اس کا مدار ظاہر پر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر قل سے تصدیق کر لی اس نے اور اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا اس کو اسلام کے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تو اب یہ شخص مومن ہے اور وہ شخص کہ جس نے ظاہر پر عمل کیا یعنی ظاہری طور پر جو ہے عمل کیا اور اپنے آپ کو مومن ہونا بتلایا اپنے آپ کو مومن کہا اس نے اور دل سے تصدیق نہیں کی یعنی ظاہر باتوں پر عمل کیا تو وہ مسلم ہے وہ مومن نہیں ہے مثال کے طور پر مناسب کہ ظاہر طور پر عمل کرتے رہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کی عقیدہ اپنا درست نہیں کیا تو وہ منافق کہلائے لیکن عقیدہ درست کر لیا تصدیق قلبی حاصل ہو گئی لیکن عمل جو ہے برے کرتے رہے تو یہ فاسق کہلائے مومن ہوئے لیکن کیسے مومن کہ فاسق کہ عمل کی اصلاح نہیں کی عمل درست نہیں کیا اگرچہ عقیدہ درست تھا لیکن عمل درست نہیں کیا تو مومن تو رہا لیکن فاسق رہا کہ عمل کی اصلاح نہیں کی تو اس لیے اپنے عمل کو سنوارنا اصلاح کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو جیسا کہ میں نے رکھ دیا کہ ایمان شریعت میں کیا کہا جاتا ہے یعنی غیب پر یقین رکھنا اور غیب پر جو ہے یقین رکھ کر اس کے دل سے تصدیق کرنا یہ جو ہے ایمان ہے تو غیب کیا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہ غیب وہ باتیں ہیں وہ چیزیں ہیں کہ نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے ان کو نہ کان سے سنا جا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے آزائے ظاہری ہوا سے ظاہری سے اس کو محسوس طور پر جو جا جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے بھی ہے اس کا نظرا کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے جو ہے, یہ ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو باتیں بے بیچھی ہیں یعنی جو ظاہر نہیں ہیں وہ اوساف جو غیبی ہیں ان کو ماننا یہ جو ہے ایمان ہے اب اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے لیکن بانتا نہیں ہے تو اس کو مومن نہیں کہا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ظاہری طور پر تو بھی جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ بنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل کتاب پہچانتے ہیں جانتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کو قرآن میں ان کو مومن نہیں کہا وہ کافل یہ کہ کافر رہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننا جو ہے یہ ہے ایمان تو پہچانا اور جانا تو میں انہوں نے بھی تھا لیکن حضور کو مانا نہیں اس لیے وہ کافر رہے اور جنہوں نے مان لیا وہ مومن کہلائے تو اب یہاں پر یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ماننا کس طرح ہے اس لیے کہ ماننا تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو لالچ کی وجہ سے کسی کو ماننا اور ایک کسی کو ڈر کی وجہ سے ماننا اور ایک ماننا یہ ہے کہ دلی محبت سے اور خوش دلی سے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا تو یہ تین طرح کا ماننا ہے تو ڈر سے اور لالچ سے ماننا اس سے ایمان حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ ڈر اور لالت کی وجہ سے تو منافقین بھی جو ہے وہ مانتے تھے لیکن مومن نہیں بنے کہ انہوں نے مانا تو صحیح لیکن ڈر اور لالچ کی وجہ سے تو یہ ماننا نہیں ہوا یہ تو ڈر اور لالچ کی وجہ سے ماننا ہوا تو یہاں ماننا وہ مراد ہے کہ جو دل سے اور خوش دلی سے ماننا ہو تو وہ ایمان عطا کرے گا اس کے ذریعے سے ایمان حاصل ہوگا تو پتہ ہی چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش دلی اور عقیدت اور محبت سے مانا جائے گا تو ایمان حاصل ہوگا اگر خوش دلی اور عقیدت اور محبت سے اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہاں اس آیت میں یہی مراد ہے کہ ان کو اس طرح سے ماننا کہ جو خوش دلی سے ہو اور لگائی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھی ہوئی باتوں پر اور چیزوں پر وہ متقی پر ہیں تو آیا کے یہاں اس طرح سے بھی مانا کیا جا سکتے ہیں کہ یہاں تین طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں پہلے مانا تو یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو ایماندار ہیں بے دیکھی ہوئی چیزوں پر یعنی جنت پر روزت پر جہنم پر قیامت پر کہ یہ دیکھی نہیں ہے بغیر دیکھی ہوئی ہے تین پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن متقی پرہیزگار وہ ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں دل سے لے تو دل کیسی چیز ہے دل جو ہے وہ پوشیدہ چیز ہے یہ بھی لائب ہے تو یعنی دل سے جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور یتیم رکھتے ہیں صرف جو ہے زبان ہی سے اظہار نہیں کرتے بلکہ دل سے جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں دل سے جو ہے وہ مانتے ہیں منافقین کی طرح نہیں کہ دل ان کا جو ہے خالی ہے اور صرف زبان سے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور تیسری بات اور تیسری معنی یہاں پر یہ بھی ہے ہو سکتے ہیں کہ متقی و پرہیزدار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان کے بھی سامنے ایمانداروں کی بھی موجودگی میں اور جب ایماندار غائب ہوتے ہیں ان سے ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی اور مسلمانوں کے غائب ہونے, ہونے کی صورت میں بھی وہ ایمان رکھتے ہیں ان منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں جب مسلمان موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کہتے ہیں کہ قالم آمدنا کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جب مسلمان ان سے غائب ہوتے ہیں یعنی ان کی غیر موجودگی میں جب وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کافلوں اور بے دینوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے ایمان سے مداح کرتے ہیں ہم تو تمہارے साथ ہی ساتھ ہیں ویدا خلا شیاتی قالم انا محتوم کہ جب اپنے شیاتی سے اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا معتوم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان مان مستحد مسلمانوں سے تو ہم مدد کرتے ہیں ان तो उनकी मौजूदगी کی موجودگی میں تو ہم اس سے ان سے مدد کرنے کے لیے کہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں متفق فریزگار وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کی موجودگی میں بھی ایمان بچتے ہیں اور مسلمان جب غائب ہوتے ہیں تو ان کے غائب ہونے کی صورت میں بھی وہ ایمان رکھتے ہیں یعنی ہر حال میں وہ ایمان بچتے ہیں ہر حال میں وہ ایماندار ہیں. ایمان ہیں تو یہ معنی ہوئے کہ مسلمان وہ ہیں مومن وہ ہے کہ جو ہر حال میں یقین رکھتے ہیں ہر حال میں ایمان رکھتے ہیں تو اب جہاں دو تین باتیں میں ارض کر, کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ جاننا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ غیب پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے ایمان غیب پر کیوں ضروری ہوا تو دراصل بات یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے ورنہ دیکھ کر اور سن کر تو ہر ایک بات کو مان لیتا ہے تو یہ تو پھر اعتماد اور بھروسے کی بات نہیں ہوئی تو ایمان میں غیر اسی لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اللہ جو کچھ فرماتا ہے اس پر یقین اور اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھا جائے اللہ کے رسول نے جو کچھ بتلا دیا اس پر بغیر دیکھے ہوئے اللہ کے رسول پر اللہ کے نبی پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اس لیے جو ہے ایمان بالغیر جو ہے وہ معتبر ہے تو اب اگر دیکھ کر کوئی مانے تو پھر یہ تو ایمان ہی نہیں ہے اب اگر جو ہے موت کے لیے جب فرشتہ موجود ہو گیا فرشتہ حاضر ہو گیا اور روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آ گیا تو اس کو دیکھ کر یا جیسا کہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب سورج مغرش سے طلوع ہوگا تو یہ قیامت کے کی نشانی ہوگی تو اب اگر کوئی اس وقت جب کہ مغرب سے سورج کو نکلتے ہوئے مغرب سے سورج کو نکلتے ہوئے اگر کوئی ایمان جائے گا تو وہ ایمان نہیں کہہ جائے گا کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کے رسول کی باتوں پر اعتماد نہیں رکھا بھروسہ نہیں کیا تو اس لیے اس وقت کا ایمان مانا ہی نہیں جائے گا تو اب جب فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں تو پھر یہ تو اللہ کے رسول کی بات پر اس نے اعتماد اور یقین کیا ہی نہیں بھروسہ کیا ہی نہیں تو اس لیے اس کو ایمان بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ یہاں تو یہ, یہ تسلیم کرنا چاہیے وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کو رات فرما دیں اور رات کو دن فرما دیں تو ایمان یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بات پر یقین رکھا جائے گا اگر یہ جی اپنی آنکھ سے دیکھا بھی جا رہا ہو کہ یہ دن ہے تو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اس پر یقین رکھا جائے گا اس پر بھروسہ اعتماد کیا جائے گا اس لیے کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ ہزار دفعہ غلطی کر سکتی ہے اور کرتی ہے تو ہم یہاں پر یقین رکھیں کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ غلطی کر سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے جو ہے خیر پر اور اللہ کے اور اللہ کے نبی کی باتوں پر دے دے کے جو ہے جو تسلیم کر لینا تو یہ ہے اعتماد اور بھروسے کی بات ایک تو یہ بات ہو گئی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جناب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر تو صحابہ کا اکرام ایمان بل غائب نہیں ہوا کہ انہوں نے تو उन्होंने کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان حضرات کا ایمان بل غائب تھا اس لیے کہ ان انہوں نے صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا نہیں بلکہ دیکھ کر نبوت پر ان کے نبی ہونے پر اور انہوں نے جو کچھ احساس فرمایا جو انہوں نے اپنی سے نہیں دیکھا اس پر انہوں نے یتی رکھا ہے دل سے تصدیق کی ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ نبوت جو ہے یہ ایسا وسط ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو اس لیے ان کا ایمان بلدا نہیں تھا اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی نہیں کہی جا سکتی تو پھر اللہ کے رسول کا ایمان غیب پر نہیں ہوا کوئی یہ اگر کہے کہ اللہ کے رسول کیونکہ غیب تو وہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا سکتے دیکھا نہ جا سکتا ہو تو سرکار دوارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی رانی کو بھی دیکھ لیا جنت کو بھی دیکھا دوزف کو بھی دیکھا سب کچھ دیکھ لیا تو ان کا ایمان بالغیر نہیں رہا یہ بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی ہے کہ الذین یؤمنون اللہ میں ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو مومن بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر آ کر ایمان لائے ہیں اور یہ تو اہل ایمان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے سرکار دور میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایمان لا کر دنیا میں تشریف لائے ہیں یاد اللہ امن جہاں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں جہاں وہی لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر پیدا ہونے کے بعد ایمان حاصل کیا ہے وہ یہاں پر آ کر ایمان گائے اور سرکار تو پہلے ہی جو مومن تھے تو لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ستار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عن ایمان ہیں وہ تو ایمان میں داخل ہے ان پر ایمان لانے کا نام تو ایمان ہے ان کی مارفت ہی تو عرفان ہے وہ تو اور ان کی تصدیق کرنا ہی تو ایمان ہے تو ہم تو صادق ہوئے اور حضور مزدو ہیں اور حضور ہم تو نے تو یہاں پر آ کر جانا ہے ہم تو ایمان پر ہم تو ضائع پر ایمان لائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو علم ہے. ہم نے تو یہاں پر جو منزل مقصود ہیں ہم تو قاصد ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منزل مقصود ہیں تو تمام باتوں کی انتہا سرکار تو سرکاری تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے سرطارت عالم صلی اللہ تعالی کے بعد بھی یہ بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کوئی وہ تو ایمان ہے ان پر ایمان لانا تو جو ہے وہ خود ایمان ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی اس میں یہ ہے کہ ایک شخص حاضر حضرت عبداللہ بہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ عرض کی کہ اے عبداللہ بہ مسعود تم بڑے خوش نصیب ہو تمہیں وہ نعمت ملی ہے جو ہمیں نہیں ملی تم اس نعمت سے سرفراز ہوئے ہو اور ہم اس نعمت سے محروم ہوئے اس طرح سے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی کا دیدہ تخیر عزیزی میں حضرت شاہب اللہ محدود رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور حدیث امام ابو داود تیاری کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حضرت نے عمر اللہ تعالیٰ تعر ہوا کرنے لگا ان عبداللہ ہاں. کہ تم نے اس زبان سے گفتگو کی ہے تو کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو اپنے اس قانور سے سنا نے فرمایا کہ ہاں صلی اللہ یہ گفتگو سن کر اس شخص پر اس قدر جو ہے ہوا کہ ایک سرور کے عالم میں گویا کہ وہ مستغرف ہو گیا اور بہت افسوس کرنے لگا کہنے لگا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے یہ ساری سعادتیں حاصل کی اور ہم اور ہم جن سے محروم تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت اس شخص کی دیکھی تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ تم, بھی تم بڑے جو ہے یعنی شہادت مند ہو اور تم بڑے جو مبارک کے لائق ہو اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سب فرماتے ہوئے سنا تھا کہ مبارک ہے وہ شخص جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اور بڑا مبارک ہے وہ شخص کہ جو مجھ پر بغیر دیکھے وہ ایمان لائے گا تو یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور ایک طرح سے اس کو اس فرمان نبی کو سننے کے بعد اس کو بڑی تسلی شفی ہوئی بہر اللہ متفقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بن چیزوں پر بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں دل سے تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے ان کا اظہار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے ایمان پر ثبات اور تبام عطا فرمائے واقع دوانہ